وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُمْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه الإمام مسلم في صحيحه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسی کو منف سی بھی تقولہ حاضری نے جمعہ دینی اور ملی بھائیوں اور آن لائن اس خطبۂ جمعہ کو لائیو دیکھنے والوں میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دے ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دے الہ العالمین ہمیں نیکیوں کی طرف سب تک کرنے والا بنا دے گناہوں سے دور رہنے والا بنا دے اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستو آج مسلمان پوری دنیا کے اندر جن حالات سے دو چار ہے بڑی افسوسناک بات ہے جبکہ مسلمانوں کو ایک رہنا چاہیے متحد رہنا چاہیے پوری ملت اسلامیہ کو ایک جسم اور ایک جان کی طرح سے رہنا چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کی مثال بیان فرمائی مسلین و طرح و تعا تو مسل جسد الواحد ادشتکا منہ اردون ادش تکن ادون تدا لہ سارج بہر امام مسلم مسلمانوں کی مثال آپسی محبت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم, رحم کرنے میں آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح سے ہے مسل جسدل واحد ایک جسم کے مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی درد ہوتا ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ صرف اسی حصے میں درد ہو صرف یہ نہیں کہ اسی جگہ پریشانی ہو بلکہ درد میں اس درد میں اس الم میں اس پریشانی میں پورا کا پورا جسم پریشان ہوتا ہے آنکھوں کو نیند نہیں آتی دل بے قرار ہوتا ہے جسم کو آرام اور سکون نہیں ملتا یہ ہے مسلمانوں کی مثال یہ ہے آپس میں مسلمانوں کی مثال کہ اگر ایک مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے دل کے اندر وہ درد محسوس کرنا چاہیے یہ ہے مسلمانوں کی مثال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے مثال بیان فرمائی کیجئے ذرا سا المومن اللم کلبنیاش بابہ با کہ ایک مسلمان ایک مومن بندہ دوسرے اپنے مومن بھائی کے لیے دیوار کے مانند ہوتا ہے جس طرح سے دیوار کی ایک اٹ دوسری اٹ کو طاقت پہنچاتی ہے جس طرح سے دیوار کی ایک اٹ دوسری اینٹ کو قوت پہنچاتی ہے اور ساری اینٹیں مل جل کر کے ایک دیوار قائم کرتی ہے ان میں اتحاد ہوتا ہے ان میں اتفاق ہوتا ہے ان میں وحدت ہوتی ہے ان میں ایک جہتی ہوتی ہے اسی طرح سے دنیا کے مسلمانوں کو ہونا چاہیے ایک ہوں ایک بن جائیں تو, تو بن سکتے ہیں خورشید مبین ایک بن جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے آج میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں آج امت اسلامیہ کے لوگ اس وحدت کو اس اجتماعیت کو اور اس اتحاد کو نہیں محسوس کر رہے میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں آج ہم مسلمان کہیں زبان کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں کہیں رنگ کی بنیاد پر بٹے ہوئی ہیں بٹے ہوئے ہیں اور کہیں نسل کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں کہیں خاندان کے بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں کہیں ملک کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں کہیں علاقے کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں اور کہیں فرقے کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں کہیں اپنے مسلک اور مذہب کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں آج مسلمان میں مسلمانوں میں بٹوارا ہو چکا ہے اور بٹ چکے ہیں مسلمان اور ان میں کمزوری آ گئی ہے میرے بھائی عزیزوں اور اگر اس دیوار کی ہر ہر اینٹ الگ الگ ہوتی تو دیوار کا وجود نہیں ہوتا پہاڑ کے اگر ریزے الگ الگ ہو جائے سنگ ریزے ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو پہاڑ اپنا وجود کھو دے گا سمندر کے قطرات اگر الگ ہو جائے تو سمندر اپنا وجود کھو دے گا اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اگر مسلمان آج الگ الگ ہو جائیں گے جیسا کہ آج الگ الگ ہیں تو دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اس وقت مسلمان مسلمانوں کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے کیوں حیثیت نہیں ہے جبکہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی اس کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک پھر پابندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں پھر پبندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو فرقہ بندی سے بنا کیا تھا ہم کو مختلف ہونے سے بنا کیا تھا ہمیں اختلاف کرنے سے بنا کیا تھا ہمیں شکایت کرنے سے بنا کیا تھا ہمیں رنگوں و اور زبانوں و کے کی بنیاد پر بچ جانے سے بنا کیا تھا ہمیں منع کیا تھا کہ تم الگ الگ مت ہونا تم فرقہ بندی آمد کرنا جیسا کہ اس کا ارشاد گرامی ہے بہب اللہ جمی تفر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو فرقے بندیاں نہ کرو گروہوں میں نہ بڑھ جاؤ اور مختلف ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا میرے بھائیو عزیز اور دوستو ایسا اگر ہوگا اور جیسا کہ ہو چکا ہے تو آج مسلمانوں کا انجام ہر جگہ دیکھ لیجئے عالمی پیمانے پر آپ دیکھ لیجئے ملکی پیمانے پر آپ دیکھ لیجئے مسلمان کہاں متحد متفق ہے ایک پڑوسی ایک پڑوسی سے اختلاف رکھتا ہے ایک پڑوسی ایک پڑوسی کا دشمن ہوتا ہے رشتہ دار رشتہ دار کا دشمن ہوتا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے خاندان ایک, دو ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن ہوتا ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں جب دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں اسلام نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ایسے اصول دیے ہیں ایسے ضابطے دیے ہیں ایسی چیزیں دی ہیں کہ ان کو مسلمان اپنانے کے باوجود بھی اختلافات کا شکار ہے اور فرقہ بندی اور ٹولیوں کا شکار ہے بڑی حیرت کی بات ہے آ? اللہ بھی اس کا ایک آ? نبی بھی اس کا ایک قرآن بھی ایک خانے کا قبلہ بھی اس کا ایک کل محمد رسول اللہ بھی ایک اسلام اس کا دین بھی ایک پھر کیوں یہ بٹوارا ہے پھر کیوں اختلافات ہے, کیوں پھر کیوں گروب بندیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں آج ہمارا ایمان ویسا ایمان نہیں جس طرح کا ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا کہ جس طرح سے وہ وحدت سمجھتے تھے جس طرح سے وہ قرآن پر عمل کیا کرتے تھے جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے اختلاف سے بالکل بچتے تھے کبھی اختلاف اگر ان کے ہاں ہو جایا کرتا تھا تو وہ بہت جلدی اپنے اختلافات کو حل کر لیا کرتے تھے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں کب ہم متفق ہوں گے کب ہم متحد ہوں گے کب ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوگا کب ہم الہ الا اللہ کے ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے کب ہم عقیدے کی بنیاد پر اکٹھا ہوں گے کب توحید کی بنیاد پر اکٹھا ہوں گے کب اپنے جبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد کی بنیاد پر اکٹھا ہوں گے آخر وہ کب وقت آئے گا دشمن ہم کو اور آپ کو ملت اسلامیہ کو امت اسلامیہ کو دنیا کے تمام ملکوں کے اندر موجود مسلمانوں کے اندر اپنی ریشا دوانیوں کے ذریعے سے اپنی مکاریوں کی وجہ سے اپنی چال بازیوں کی وجہ سے اپنے مکر و فریب کی وجہ سے کہیں ہمیں مال کا جھانسا دے کر کے کہیں دنیا کی لالچ دلا کر کے کہیں حکومت کی لالچ دلا کر کے اور کہیں قیادت اور سیادت کی لالچ دلا کر کے کہیں کرسی اور صدارت کی لالچ دلا کر کے ہمیں مختلف کیے ہوئے ہیں اور ڈیوائڈ اینڈ رول کا رول اپنایا جا رہا ہے فرق تصد مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ دو ملکوں ملکوں میں تقسیم کر دو ان کی وحدت کو پارا پارا کر دو ان کے اندر اختلافات پیدا کرو عقیدے کی بنیاد پر اختلاف پیدا کرو اطحاد کی بنیاد پر اختلاف پیدا کرو ملک کے پیمانے پر اختلاف پیدا کرو ریو نشر کی وجہ سے اختلافات پیدا کرو زبان و لسان کی بنیاد پر ان کے اندر اختلاف پیدا کرو اور ہر طرح سے انہیں متحد نہ ہونے دو کسی طرح سے ان کو متفق نہ ہونے دو ان کو لڑائے رہو ان کو لڑاتے رہو آپس میں یہ گتھم گتھا رہیں گے تو ہماری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے آ? اس وقت کو یاد کرو جبکہ غزوہ تبوک سے تین صاحب اکرام اپنی باز کو تاہحیوں کی وجہ سے غزب تبوک سے پیچھے رہ گئے ہلال ابن و میاں مرارا ابن ربی کاک بن مالک کاک بن مالک رضی اللہ تعالی ع فرماتے ہیں کہ میں ایک بار بازار کے اندر جا رہا تھا اور ہوا تھا ان،, ان کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک مطالعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ سے سوشل بائکاٹ کر لیا تھا جبکہ غزوے میں شریک ہونے کا عام انعام تھا کہ کوئی شخص جو استطاعت قوت طاقت رکھتا ہو وہ غزوے سے پیچھے نہیں رہے گا لیکن سستی کی بنیاد پر یہ تینوں صحابہ پیچھے رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حق میں دیا کہ ان تینوں اشخاص سے سوشل بائی کاٹ کر لیا جائے بات چیت بند کر لی جائے سلام و کلام بند کر لیا جائے اب حالات ان دونوں کے لیے تینوں کے لیے بڑے دیگر ہو چکے تھے کاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار بازار میں چل رہا تھا کہ کسی اجنبی شخص نے مجھے ایک لیٹر ایک خط پکڑا میں نے خط کو پڑھا کھولا اس کو اور پڑھا تو دیکھا کہ شاید غسام کے بادشاہ نے میرے نام خط لکھا ہے اور لکھا ہے اس میں کہ کاب بن مالک تم ایک باعزت شخص ہو تم ایک محترم شخص ہو تمہارے سنا ہے میں نے کہ تمہارے صاحب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ محمد عزت دیں گے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک بہت اور بڑا امتحان ہے اسی وقت اس, اس لیٹر کو چاک کیا اور پھاڑ کر کے پھینک دیا میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں ہمارے پاس اگر کہیں سے کسی آہ, کسی وزارت عظما سے کسی بڑی سرکار سے کسی سپر پاور سے اگر کوئی لیٹر آتا ہے کوئی فون آتا ہے کوئی کسی کی طرف سے کسی پرائم منسٹر کی طرف سے کسی وزیر اعلیٰ کی طرف سے ہمارے پاس مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کا ہمارے پاس قیادت اور سیادت کو اپنانے کا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا مسلمانوں کو تکلیف دینے کا اگر کوئی خط آتا ہے تو ہم بڑے پرتپا انداز میں اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں قبول کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہاں? یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اونچا مقام سرکار نے ہمیں دے دیا میرے بھائیو عزیزو اور دوستو دوستوں کے مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی, کی سنت اور وہ نمونہ ہے ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا اور اسی طرح سے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کے درمیان کچھ حضرت ش... ظالمانہ شہادت کو لے کر کے کچھ اختلاف ہو گیا تو ایک شخص نے قید... کسی بادشاہ میں نام یاد نہیں آ رہا ہے اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خط لکھا اور کہا آ جاؤ تم ہم سے مل جاؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور علی کا مقابلہ ہم کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ نے کیا کیا اس کے پاس اس خط کا جواب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظالم اے دشمن اسلام تو میں ہمارے اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یاد رکھ اگر ہمارا اور تیرا مقابلہ ہوگا تو علی کے لشکر میں شامل ہو کر کے سب سے پہلا سے مقابلے کے لیے جو آئے گا وہ امیر ماجیہ ہوگا میرے بھائیو ازیز اور دوستو آج ہم کس قدر اختلافات کا شکار ہیں کس قدر ہاں تفرقہ بازیوں کے شکار ہیں اگر میرے بھائی عزیز و ساتھیوں قرآن نے حل بتایا ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ مسلمان دنیا میں تحت فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس کا حل کیا ہوگا کیسے متفق ہو سکتے ہیں کیسے متحد ہو سکتے ہیں میرے بھائیو عزیز و ساتھیوں ملک کے پیمانے پر عمرائے اسلام مسلم حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ریایہ کو بھی سوچنا چاہیے سب کو سوچنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا ہمیں حکم دیا ہے فن تنازع تم فی شن فرد اللہ رسول ان کلتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اندیوں میں اخرت پر ایمان رکھتے ہو اور رکھتے ہو تو اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے کوئی تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ پیدا ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے حل نکلوا لو وہ عقیدہ اپنو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا تھا وہ عقیدہ جو قران کریم کے ہر ہر پر موجود ہے اس عقیدے کو اپنا لو سرک چھوڑ دو درگاہ پر جانا چھوڑ دو چھوڑ دو. کو چھوڑ دو اللہ کی مدد مانگو اللہ کو پکارو اپنے رب کو راضی کر لو اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کی نافرمانیاں چھوڑ دو ماسیتیں چھوڑ دو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں کہ نہیں میرے بھائی عزیزوں اور دوستوں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیو آج اگر مسلمان ایک عقیدے پر ایک عقیدے پر ایک ہو جائیں متحد ہو جائیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہوگا جو قرآن کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ وہی ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا ہمارا عقیدہ وہی ہوگا جو ہمارے صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا ہمارا عقیدہ وہی ہوگا جو طبعل نظام کا عقیدہ تھا ہمارا عقیدہ وہی ہوگا جو محب اکرام کا عقیدہ تھا ہمارا عقیدہ وہی ہوگا جو سلف صحلح کا عقیدہ ہوگا اگر میرے بھائیوں اس بات پر تمام لوگ اتفاق کر لیں تو اختلافات ختم ہو جائیں گے ورنہ جب تک یہ اختلافات باقی رہیں گے تب تک میرے بھائیوں دنیا کے اندر مسلمان سلیل اور رسوا رہیں گے قرآن کہتا ہے میں نہیں کہتا واقعی اللہ و اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ولا اختلاف نہ کرو جھگڑا نہ کرو ولا تنازع جھگڑا نہ کرو اختلاف نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے تمام جھگڑوں کو تمام معاملات کو تمام فیصلوں کو تمام اختلافات کو تمام دینی مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول سے حل لے دو قرآن اور حدیث کے اندر حل موجود ہے متحد ہو جاؤ گے ایک دل ہو جاؤ گے ایک جان ہو جاؤ گے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو جاؤ گے اور تمہاری ہیبت دشمنوں کے دل میں دلوں میں بیٹھ جائے گی کسی زمانے میں مسلمانوں کی ہیبت تھی کہ نہیں دشمنوں کے دلوں میں کتنے تھے ہاں؟ باون اسلامی موالک نہیں تھے اس زمانے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں تھی میرے بھائیوں اربوں کروڑ کروڑوں اور کرو کرو کرو کرو اربوں اربوں مسلمان نہیں تھے معاف کیجئے گا جزیرہ عرب میں سمٹی ہوئی ایک چھوٹی سی دنیا کے نقشے پر چھوٹی سی سلطنت تھی لیکن لیکن متحد تھے متفق تھے ایک تھے ایک دل اور ایک جان تھے اس لیے دشمنوں کے اوپر ان کی حبت تھی ان کا دبدبا تھا اور جب اختلاف ہو گیا انتشار ہو گیا مسلمان ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئے ذاتوں کی بنیاد پر خاندانوں کی بنیاد پر رنگ و نثر کی بنیاد پر مذہب و مسلک کی بنیاد پر فرقوں فرتے فرقے میں بٹ گئے تو کیا ہوا مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ گئی خلافت اسلامیہ کو مرد بیمار کہہ دیا گیا یہود و نسارہ کی مکاریوں نے مسلمانوں کو بانٹ دیا چھوٹے چھوٹے ملکوں میں مسلمانوں کو تقسیم کر دیا اور عقیدے میں خلل ڈالا اطاعت میں خلل ڈالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے مقابلے میں سینکڑوں شخصیتیں کھڑی کر دیں جن کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا جاتا ہے میرے بھائی عزیز اور دوستو اللہ تعالی فرماتا ہے عقی اللہ و رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تنا ذو ہاں جھگڑا نہ کرو فرقہ بازی نہ کرو اگر ایسا کرو گے فتح شلو شکست کھا جاؤ گے ہار جاؤ گے میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاؤ گے وہ تدہر حکم اور تمہاری ہوا اخڑ جائے گی تمہارا دبدبا دشمنوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا لہذا میرے بھائیوں میرے عزیزوں اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے سارے اختلافی مسائل کو ختم کر کے قرآن اور حدیث پر ایک ہو جاؤ ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے آ جاؤ ایک قبلہ تمہارا ہے ایک نبی تمہارا ہے ایک قرآن تمہارا ہے اب کس بات پر تمہیں متفق کیا جائے ان چیزوں کو اپنا کر کے متفق ہو تو بدل متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن اور منتشر ہو تو شاعر نے کہا ہے بڑے جل کر کے کہا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن متفق ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو آج مسلمان ہر جگہ کا مسلمان چلا رہا ہے شور مچا رہا ہے اور یقین دردناک چیخیں ایک سے ایک چیخیں ایسی ایسی دردناک چیخیں سنائی دیتی ہیں مسلمانوں کی بچوں کی عورتوں کی بوڑھوں کی نوجوانوں کی ایسی ایسی دردناک چیخیں آج دنیا میں سنائی دیتی ہے ایک جگہ نہیں ایک جگہ وہ چیخ اٹھتی ہے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کی چیخ پھیل جاتی ہے اس کے باوجود بھی دیکھنے کے باوجود بھی جاننے کے باوجود بھی سننے کے باوجود بھی ہمارے ایمان میں حرارت نہیں پیدا ہوتی ہمارے اندر غیرت ایمانی نہیں پیدا ہوتی کہ ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں متحد ہو جائیں متفق ہو جائیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کی اعبارے رہا تو ہم تمام مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے اے اللہ ہمارے اختلافات کو دور کر دے اے اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر اکٹھا کر دے اسلامی پرچم کے نیچے ہم سب کو متحد کر دے متفق کر دے اے اللہ ہمارے اندر سے شرک اور بدات اور خرافات کو ختم کر دے اے اللہ ہم سب پر تو رحم فرما اے اللہ ہم سب کو ایک دل اور ایک جان اور ایک جسم کی طرح سے کر دے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین بارک اللہ لنا ولكم فالقرآن عظیم ونفعن ویعاک بلا آیت وذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر وفر رحیم استغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین من کل ذنب من كل ذنب انہو هو الغفور رحیم